مجھے روپیوں کی اشد ضرورت اور بلا سود قرضہ نہیں مل رہا اب مجھے کیا کرنا چاہیے اب میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کرنا چاہیے جیسے جس سے پیسہ آئے بھائی میرے سود پر لینا اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں جو اللہ اور اس کے رسون جسے حرام کر دیا اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں اب آپ سود لینا پیسے سود سے لیں گے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا مکان لینا چاہتے ہیں یا دکان بڑھانا چاہتے ہیں بھائی آپ سود پر مت لیں محنت مزدوری کیجئے کہیں کام کیجئے کسی دکان پہ کام کریں جو آپ کے شاع نشان سود سے پیسے لینے کی کیا ضرورت جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ان سے پوچھئے آپ جو حال ان کا ہوا ہے سمجھ گیا تو اس لیے میرے بھائی میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ پیسہ جو ہے وہ سود پر لیں کسی اپنے احباب جاننے والے عزیز اقاریب خیش ان سے آپ ادھار لے کر کے کام چلائیے اور سوت پر ہرگز مت لیجیے گا پیسہ